عثمانیوں کی تاریخ تاریخ اسلام کا ایک تسلسل ہے عثمانی خلافہ عثمانی سلاطین اور بادشاہ ان کی ایک ہیبت اور محبت مسلمانوں کے دلوں میں ہوا کرتی تھی مسلمان ان کی عزت کیا کرتے تھے ان کا احترام و اکرام کیا کرتے تھے مسلمان آج کی طرح لا وارث نہیں تھے جب بھی مسلمانوں کو امداد کی ضرورت پڑتی تھی تو اللہ کے بعد اس زمین پر جن کی طرف مسلمانوں کی نگاہیں اٹھا کرتی تھیں وہ یہی عثمانی خلفا تھے حتیٰ کہ چچنیا میں جب امام شامل رحمہ اللہ تعالیٰ پر روسیوں نے حملے کیے تو انہوں نے بھی عثمانی خلفہ ہی کو خطوط لکھے تھے اگرچہ عثمانی ان کی مدد نہیں کر سکے اپنے مشکل حالات کی وجہ سے لیکن دور دراز کی پہاڑیوں میں بھی دور دراز کے کوئے قاف میں بھی مسلمانوں کو اگر کوئی فریاد رس نظر آتا وہ یہی عثمانی تھے آج ہم لاوارس ہیں اس لیے ہم ان کا مرثیہ پڑھ رہے ہیں ان کی تاریخ کو پڑھتے ہوئے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یہ جیسے بھی تھے مسلمانوں کے لیے ایک سہارا تھے یہی وجہ ہے کہ ان کو بدنام کرنے کے لیے کافروں نے بہت زیادہ کوشش کی ہیں بطور عبرت ایک زندہ مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ جو ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کو مارنے کے لیے جیو نامی جیو اور جینے دو کے نعرے کے ساتھ ٹی وی ہے جس کا اصل مقصد مرو اور مرنے دو ہے لیکن نام بدلے ہیں انہوں نے اسلامی تہذیب و ثقافت کا جنازہ ہر روز ان کی ٹی وی پروگراموں میں نظر آتا ہے انہوں نے جو ترکی زبان کا ڈرامہ میرا سلطان کے نام سے ترجمہ کیا ہے جس میں سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ تعالی کو ایک شرابی کبابی سلطان کے طور پر دکھایا جاتا ہے یہ انتہائی شفاقانہ ظلم ہے یہ وہ سلطان ہیں جنہوں نے پچاس سال تک مسلمان امت کی خدمت کی ہے لیکن قلم دشمن دشمنس لیکن قلم جو ہے وہ ایک ایسے مصور کے ہاتھ میں ہے جو کہ دشمن ہے چنانچہ ہمارے مسلمان بادشاہوں اور سلاطین کو یہ برے انداز میں پیش کرتے ہیں غلطیاں کس میں نہیں ہوتی لیکن اسلامی خلافت کے نگران و نگہبان کو جن کے کروڑوں مسلمان موتقدین تھے اور انہی کے زیر سایہ وہ زندگی گزارہ کرتے تھے اس دنیا میں سلطان المسلم ود مسلمان بادشاہ زمین میں اللہ کا سایہ ہے لیکن ان یورپیوں نے انتقام لینے کی خاطر ہمارے مسلمان بادشاہوں کو برے انداز میں پیش کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے لوگ یورپیوں کے مغربیوں کے صلیبیوں اور سہیونیوں کے پروگراموں کو آگے بڑھائے جا رہے ہیں عثمانی خلفاء کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں اس وقت بھی موجود تھی اور آج بھی موجود ہے امویوں عباسیوں کی محبت زمانہ ماضی میں بھی موجود تھی اور آج بھی موجود ہے آج جب کہ ہم مسلمانوں کے مرثیے پڑھ رہے ہیں نوحے لکھ رہے ہیں رونے کے سوا کچھ باقی نہیں بچا ایسے حالات میں ان سلاطین اور بادشاہوں کی یاد جب آتی ہے جب ان کے واقعات ہم پڑھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے واللہی قدام انہوں نے اسلام کی شاعت کے لیے کام کیا ہے وہ اجلاما و اکرم قرآن انہوں نے علماء کی تعظیم و حرمت کی ہے اہل قرآن کا انہوں نے اکرام کیا ونقاد شریف الشریف الو خد رحیم وہ باوجود اس کے انتہائی طاقتور اور زوراور تھے لیکن مقدس شریعت کی اطاعت کیا کرتے تھے مقدس شریعت کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے فہم منلشرۂ معزمون معظمون بتبای آمیرون وہ ہر وقت شریعت کی تعظیم کیا کرتے تھے اور شریعت کی اتباع کا حکم دیا کرتے تھے وہ تم و بخمت الحرمین شریفین و لطنہ حرمین شریفین کی خدمت کا وہ انتہائی اہتمام کیا کرتے تھے حرمین شریفین کی ترقی کے لیے کوشا رہتے تھے وہ والاحسانات اس صدقات الجلیلتا للا ماکن في مکہ والمدینہ والقدس والخلیل وہ ہر وقت قابل قدر قیمتی تحائف اور ہدایہ اور صدقات مکہ مدینہ قدس اور خلیل ان مقدس اور معظم شہروں کی طرف روانہ کیا کرتے تھے وہاں کہ ان نہ صلاقین قد کام و بمال مجیدہ و جلیلہ و بسۃ العدالت و سماحت فروب ہمارے مسلمان بادشاہوں نے بہت عظیم عظیم کام کیے ہیں جہاں تک ان کی حکومت قائم تھی وہاں وہ اسلامی عدالت اور انصاف کے قیام کے لیے کوشش کیا کرتے تھے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑے بڑے مدارس جامعات مساجد خانقاہیں اور عوامی خدمات کے لیے بہت ساری عمارتیں تعمیر فرمائیں جہاد کے لیے انہوں نے بڑے بڑے قلعے اور بڑی بڑی چھاونیاں قائم کیں لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں چھ سو سال تک قائم رہنے والی ہے عثمانی خلافت غیر ملکی چیلنجوں کے سامنے سازشوں کے سامنے قومی میسونی اور سہیونی صلیبی فتنوں کے سامنے ڈگمگ آ گئی لڑکھڑا گئی تمام کافروں نے مل جل کر چاہے وہ سلیبی تھے سہیونی تھے داخلی دشمن تھے بیرونی دشمن تھے مختلف قسم کی سازشوں کے جال میں اس خلافت کو جکڑ لیا اور پہلی عالمی جنگ کے بعد عثمانی خلافت دھے گئی اور اس عظیم خلافت کی جگہ جو مشرق سے مغرب شمال سے جنوب تک قائم تھی جس وسیع عریض سلطنت میں سورج نہیں ڈوبا کرتا تھا اس کی جگہ آج ایک چھوٹا سا ملک ترکی قائم ہے یہ ظلم مسلمانوں کے ساتھ تیرہ سو ہجری بمطابق انیس سو چوبیس عیسوی میں ہوا عثمانیوں کے خلافت کا تذکرہ میرے بھائیوں میری بہنوں ایک مرثیہ ہے یہ عام باتیں نہیں ہیں لمس لہٰذا یزوب القلب من کم دن انکان اسلام و ایمانوں ایسے حالات کو دیکھ کر دل مارے غم کے پگلا جاتا ہے اگر دل میں اسلام ہو اور ایمان ہو اللہ تعالی ہمیں دوبارہ اسلامی حکومت اور اسلامی امارت اور اسلامی خلافت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دوبارہ سر اٹھا کر اپنے آبا و اجداد کی مانن اپنی زندگی بھی عزت و احترام کے ساتھ گزار سکیں اور پوری انسانیت کو بھی اس کے مقام پر لانے کی کوشش کر سکیں جیسے کہ ہمارے آبا و اجداد ہمارے عظیم بزرگوں اور ہمارے صلیف صالحین نے کیا تھا اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں اور برکت نازل فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے محروم نہ فرمائے پوری دنیا میں اس وقت جو جہاد کی تحریک جاری ہے اس کا مقصد اعلاء کلیمت اللہ یعنی اسلامی حکومت کا قیام اسلامی عمارت کا قیام اور اسلامی خلافت کا قیام اور استحکام ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی فانی دنیا کو قربان کریں اور اپنی مختصر سی چھوٹی سی جان کو اللہ کے دین کو عالی اور سرفراز کرنے کے لیے پیش کریں اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد وصحبه اجمعین سبحان اکلّم اشدب علخ و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان شاء اللہ اگلے اسباق میں اس عظیم خلافت کو قائم کرنے والے عظیم انسانوں کا تذکرہ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی برکتوں سے محروم نہ فرمائے آمین